و و مجدد زمانہ آئے باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ کا تین مجالس کا مجموعہ ہے اور جنوبی افریقہ کا سفر جوان اس میں ہونے والی مجالس ہے یہ نومبر انیس سو اٹھانوے میں حضرت اللہ کا یہ سفر ہوا اور جنوبی افریقہ میں اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے اشعار جن کو عام سبب دیتی ہے ہر دم پہلے دل کی داستان مجھ کو اس اکوان سے جو حضرت والا کے اشعار فیضان محبت میں ہے یہ ان اشعار کی تشریح حضرت والا نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمائی کل اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور پہلا شعر جو ہے بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونے تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو اس شعر کی تشریح حضرت نے فرما دی تھی اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا نام جان جہان کیوں رکھا ہے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کیونکہ ان کا نام لینے کی برکت سے ان کا نام لینے کی برکت سے یہ آسمان و زمین قائم ہیں جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی تو جن کے نام کی یہ شان ہے وہ مسمان یعنی جس کا نام لیا جا رہا ہے جب نام میں یہ شان ہے تو جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ کتنا پیارا ہوگا یعنی جن کا نام لینے سے یہ زمین و آسمان قائم ہے اور تو وہ خود کیسے پیارے ہوں گے کتنے عظیم شان ہوں گے اس شہر کے پہلے مصرے جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو اس کی شرح ہو گئی اب دوسرے مصرے کی شرح کرتا ہوں اور اس کی شرح حضرت نے یہ فرمائی تھی کہ جہاں کیسے دینا ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ ہو سکتا تھا خیال کہ کہتے ہیں ان کے پاس گاؤں میں محلہ مکان کچھ بھی نہیں ہے اپنا کرایہ کے گھر میں رہتے تو پورا جہان اور دونوں جہاں کہاں سے دے سکتے ہیں تو جہان سے مراد جہان خواہشات ہے دل ہے جہاں اپنی خواہشوں بری خواہشوں کا جہاں بس یہ فدا کرنا وہ سارا جہان اللہ تو شدہ کر دیا تو یہ ہے جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو اب کل جہاں تک سنایا تھا اس سے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں تمنا اور مقام ابراہیم ابن اینا اسی شہر مش... کی ابھی تشریح چل رہی ہے کہ ہونے تمنا کرنے سے جو ہے حضرت سلطان ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ جو ایک بہت بڑے بادشاہ تھے سلطنت پلغ کے انہوں نے اپنی سلطنت اللہ کی محبت میں دی تھی لیکن ہمارے پاس تو کوئی سلطنت نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں ایسی کہ ہم اللہ کی محبت میں چھوڑیں اور نہ ہی یہ نہ ہی ہے اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنا سارے کا سارا مل ہدا کر دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو اور جنگل میں چلے بلکہ اس وقت تو یہ تقاضا ہے کہ اپنی ایک بھی بری خواہش کو پورا نہ کرو اس کا فون کر ڈالو اس کے خون تمنا کو پی جاؤ اپنی حرام تمنا کا خون پیے رکھو ایک بھی حرام کام نہ کرو ایک بھی حرام تمنا پوری نہ ہو اور حلال پوری پوری جو بھی اللہ نصیب کرے حلال کو خوب استعمال کرو تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خون تمنا کرنے سے اس بادشاہ جس نے پوری سلطنت اللہ کے راستے میں فدا کر کے ہر جنگل کی راہ تھی یہ مقام آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ کیسے حاصل ہوگا حضرت والا فرماتے ہیں انسان کی بہت سی آرزویں ایسی ہیں کہ اگر سلطنت بلق موجود ہو تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل اور اس حسین کی تحصیل تر سلطنت بلف دے کر کرے لیکن جس نے اللہ کے خوف سے متبادل سلطنت بلخ یعنی اپنے دل کی خواہش کو اللہ پر فدا کر دیا یعنی اگر کوئی شخص نے کسی کی شکل دیکھ لی اور اس پر فدا ہو گیا اور سوچا کہ سلطنت پلغ کی اگر ہوتی تو دیکھ کر اس کو حاصل کرتا اور حرام کام کرتا اس کے ساتھ عشق عشق جو ہے یہ عشق مجازی ایسے بہت بھوت کی طرح سوار ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے عقل کھو بیٹھتا ہے اور اپنا سب کچھ عشق مجازی کے پیچھے جلا کر ر دیتا ہے تو بہ سے ایسے بادشاہ گز جنہوں نے کی خاطر حر ح کی خاطر اپنی دنیا برباد کر ڈالی آخرت تو ہوتی ہے برباد دنیا بھی برباد کر ڈالی تو حضرت اور مارے کہ اگر کوئی شخص کے دل میں اس قدر تقاضا پیدا ہو کہ میں اگر میرے پاس سلطنت بلخ ہوتی تو میں اس حسین کو حاصل کر کے اس کے ساتھ آرام کاری کر لیتا تو لیکن اللہ کے خوف سے وہ رک جاتا ہے اتنا شدید تقاضا ہے کہ واقعی اگر سلطنت ہوتی تو وہ دے دیتا اتنا شدید تقاضا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے وہ رک جاتا ہے یہ مطلب ہے اس کا حضبال ارشاد فرما رہے ہیں انسان کی بہت سی آزویں ایسی ہیں کہ اگر سلطنت بلف موجود ہو تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل اور اس حسین کی تحصیل یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے سلطنت بلف دے کر کرے لیکن جس نے اللہ کے خوف سے متبادل سلطنت پرخ پر یعنی اپنے دل کی خواہش کو اللہ پر فدا کر دیا اختر کو امید ہے کہ وہ میدانِ میشر میں حضرت سلطان ابراہیم ابن عظم رحمۃ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ نظر معمولی نعمت نہیں ہے یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں شاید پوری کائنات میں اختر ہی سے یہ مضمون سنو گے شاید داعوے کی شکست کے لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی صورت زندگی میں ایسی نظر آ جائے یا قلب میں تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش سلطنت بلخ ہوتی تو میں اس معشوب پر یا معشوق کا بلفدا کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کر کے اس کی تحصیل کرتا اس کے ضلع میں جا کر اس کی تحصیل کر لیتا اور فارغ تحصیل ہو جاتا تو اللہ کے لیے اس حسین سے نظر بچانے پر ان شارداز اللہ کے راستے میں سلطنت بلند چھوڑنے کا سوال ملے گا الشان مضمون ہے کاش کے اس کی ہمیں سمجھ آ جائے ایک لطیفہ فارغ تحصیل پر یاد آیا کہ مولانا شاہ تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جاہل سے پوچھا کہ آپ کہاں سے فارغ تحصیل ہیں تو اس نے کہا کہ میری تحصیل ہاپڑ ہے ہاپڑ میرٹ میں ایک تحصیل ہے وہاں کے پاپڑ بہت مشہور ہیں تو یہ مضمون یاد رہے کہ دنیا میں مسکین بھی مقام سلطانیت پا سکتا ہے حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ایک مسکین ملا بھی حاصل کر سکتا ہے اگرچہ اس کے پاس سلطنت نہیں ہے لیکن اپنی ایسی خواہشات کہ جن کی تکمیل کے لیے وہ سلطنت بلخ دے کر اس کی تحصیل کرتا مگر متبادل سلطنت بلخ یعنی حسین اور نمکین سے نظر بچا لی اور اسے نہیں دیکھا آگ نکل گئی یہاں تک کے بخار کو منظور کر لیا مگر اپنے بخار چبھنے سے بچا لیا تو اختر کو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن اظہم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا اپنی فدا کاری اور وفاداری کی برکت سے اور لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یہ تو مسکین ملہ تھا لیکن انشاءاللہ شاء تعالی اس کا جواب امید ہے ارحم الراحمین دے گا کہ اگر یہ ملا مسکین تھا لیکن اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی مزاج عاشقانہ ہونے کے باوجود مزاج رومانٹک کے بہرے اٹلانٹک میں نہیں ہوا اور اپنی اسٹک لے کر بھاگا اس نے نظر کی حفاظت بھی کی اور قلب کی حفاظت بھی کی کہ اس حسین کا تصور بھی نہیں لایا بعض لوگ نظر کو بچا لیتے ہیں مگر دل کی آنکھ سے اس حسین کا خیال کر کے مزہ لیتے ہیں خیانت عینیا اور قلبیہ یعنی آنکھوں کی چوریاں اور قلب دل کی چوری یعنی آنکھوں سے بھی بد نگاہی کرنا اور دل کی چوری یعنی دل میں گندہ خیال لانا دونوں سے بچنے کی ترتی میرے شیخ حضرت مولانا شاہ امراؤ الحق صاحب تہ مکبر نے لکھا ہے کہ نظر بھی بچاؤ اور دل بھی بچاؤ خیانت عینیا یعنی آنکھوں کی خیانت چوری اس سے بھی بچو خیانت صدریا اور قلبیہ یعنی دل کی خیانت یعنی دل کی چوری یعنی دل میں گندے خیال رانا اس سے بھی بچو یادم خاون وما ماں توفور یہاں یعنی سدور سے مراد قلوب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت ناظر فرمائی ہے کہ وہ سارے دل کی چوریاں اور آنکھوں کی آنکھوں کی چوریاں اور دل کے راز جو ہم دل میں گندے خیال پکاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب اس سے واقف ہے یہ آئے یہاں صدور سے مراد قلوب ہے اے وما تو فل کیا بلاغت ہے قلب مضروف ہے مضروف کہتے ہیں جو قلب کے اندر اندر جو چیز بھری ہوئی ہو برتن کے اندر جو چیز بھری ہوئی ہو اور صدر صرف ہے یعنی سینہ جو ہے اس کے اندر دل ہے تو دل سینہ ایک برتن ہے اور اس کے اندر دل ہے تسمیت المضر بھی جس میں ظرف ہے کیا یہ بلاغت نہیں ہے یہ مجاز مرسل ہے بعض لوگ نظر نیچی کرتے ہیں مگر دل میں حسینوں کے خیال سے مست ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نظر کو بچاؤ ساتھ ساتھ قلب میں بھی مولا کے علاوہ کسی لہرہ کو مت آنے دو بیویاں مستثنا ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے حلال ہیں اور ان سے محبت عبادت ہے وہ مولا کے عشق میں شامل ہیں اپنی گھر کی لیلا بیوی عشق مولا سے ایگزٹ نہیں ہوتی چاہے حالت ذکر میں بھی اس کی یاد ستائے ایک شخص نے حکیم علومت کو لکھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں بیوی کا تصور بار بار آتا ہے حرت نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں اپنی بیوی کا خیال آ جائے تو یہ ذکر میں مضر نہیں نقصان دہ نہیں موئین ہے یعنی معنت کرتا ہے کیونکہ اس کی محبت تباہی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ واقع میرے مولا آپ نے کیسی لیلہ دی کہ آپ کی یاد میں بھی وہ ظالم غائب نہیں ہوتی دیکھا آپ نے حلال حلال سب کچھ سب کچھ جائز ہے اور اللہ کی محبت میں ایک دین کتنا مزیدار اور کتنا آسان ہے اور صرف حرام خواہشات کو منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نا فرمانی والا کوئی کام نہ کرو تو فرمایا کہ ان بیویوں سے محبت کرنے کو اللہ نے اپنی محبت میں شامل فرمایا ہے اور آخر نہ بال فرمایا ہے ایک اور دین بھی ایسا ہے کہ اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی کپڑا لے کر آئے اگرچہ ضرورتی کے تحت لے کر آئے پھر بھی وہ سب سب کا اس میں ثواب ہے اور محبت کا محبت میں ہتھیار دے تو ہتیہ دینا دینا سنت بھی ہے لیکن محبت میں ہتھی دینا یہ بھی اللہ کی محبت میں شمار ہوتا ہے کس قدر دین ہمارا پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا نوازنے والے ہیں ان بیویوں سے محبت کرنے کو اللہ نے اپنی محبت میں شامل فرمایا ہے اور آشرو بالمعروف یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا جز ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرو میرے ایک مرید نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے شیخ نے تم سے محبت کرنے اور پیار کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نے کہا دس شہر is very good یہ <laughs> شیخ تو بہت اچھے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیروں کو بس خالی پیری مریض ہی آتی ہے الحمدللہ اس پیر سے آپ وہ بات سنو گے کہ اہل علم وجد اور مستی میں آ جائیں گی تو بات چل رہی تھی کہ سرخی سرخی مشرق علامت ہے آثار طلو آفتاب کی حضرت نے اس سے پہلے یہی بیان فرمایا تھا کہ جس طرح دنیا کا سورج مشرق سے نکلتا ہے تو مشرق سورج نکلنے سے پہلے لال ہو جاتا ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ تو بات چل رہی تھی کہ سرخی مشرق علامت ہے آثار طلوع آفتاب یعنی جب آسمان سخ ہونے لگتا ہے مشرق کا تو اس وقت یہ علامت ہوتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے آثارِ طلو آفتاب کی اور جس کو پون تمنا کی توفیق ہونے لگے اور وہ اپنی حرام آزموں سے نظر کو بچا لے تو سمجھ لو کہ اب اس کو خالقِ آفتاب ملنے والا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ حضرت والا شاد فرماتے ہیں کہ سرخی مشرق علامت ہے آثارِ طلوع آفتاب کی اور جس کو پون تمنا کی توفیق ہونے لگے اور وہ اپنی حرام آزموں سے نظر کو بچا لے تو سمجھ لو کہ اب اس کو خالد آفتاب ملنے والا ہے جس کو خیالت عینیہ اور خیالت بسری سے بچنے کی توفیق ہو جائے یعنی جس کو کی چوریوں سے توفیق ہو جائے آنکھوں کی چوری چھوڑ دے نہ محرموں کو دیکھنا چھوڑ دے اور دل کی بھی حفاظت کرنے لگے کہ دل میں بھی ان, کو خیال، ان کا خیال نہ آئے جس کو یہ توفیق ہو جائے کہ نہ حسینوں کو آنکھ سے دیکھے اور نہ دل میں ان کا خیال لائے بہت سے لوگ نظر جھکائے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ارش اعظم پر ہیں مگر ان کے دلوں میں حسینوں کا جو تصور ہے وہ من, من البدایہ ہیرن نہایا قائم رہتا ہے یہ ہے شرح ہدایہ کیونکہ علماء کا منظر تھا اس لیے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ سے الفاظ عطا فرماتے ہیں کہ علماء بھی اس سے محسوس ہوتے ہیں شرح ہدایہ کتاب کا نام ہے تو جس شخص کو اپنی حرام آرو سے بچنے کی توفیق اور حوصلہ اور شیرانہ ارادے نصیب ہو جائیں وہ لومڑی کی طرح سلوک طے نہ کرے گا ولا یرو کو روانہ تعارف اس کا ہر خون آرزو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جلد اللہ ملنے والا ہے لہلا سے نظر بچانا دلیل ہے کہ اب اس کو مولا ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جن عاشقوں کو دین کے سرکاری کام کے لیے قبول فرماتے ہیں ان کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتے یہ مٹی کے کھلونے ہیں جو چل رہے ہیں دنیا کے جتنے حسین ہیں سب مٹی کے کھلونے ہیں اللہ تعالی اپنے عاشقوں کو تصنیف و تعریف درس حدیث درس تفسیر درس عشق اور درس محبت اور معرفت سکھانے کے لیے منتخب کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں سے ان کا انتخاب ہوتا ہے نہر گوہرے تاج نہ ہر مسلے اہل میں راج شد برائے سر جام کار سواب ہے یقین ہزارہ شبد انتخاب یعنی کہ ہر ہر موتی کوئی شرط حاصل نہیں ہوتا لکھا نظرنے میں ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں لگتا اور ہر رسول اہل میں نہیں ہوتا دین کا کام سر انجام دینے کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ کتنے سینکوں برس میں کوئی اللہ بھیجتا ہے کہیں مدت میں ساخی بھیجتا ہے مستانہ بدل دیتا ہے جو بھی گڑا ہوا دستورے میں شریعت, شریعت کے بہت سے احکامات جہاں نظروں سے وجل ہو جاتے ہیں اور اس کو مجدد اس پر سے دھول مٹی جو ہے کی پڑھ جاتی ہے اس کو صاف کر کے امت کے سامنے وہ ضروری ضروری احکامات کو فادح کر دیتا ہے یہ ہم نے تو ایک زمانہ گزارا لیکن واقعی میں تو اس کی گواہی دے سکتا ہوں بڑے بڑے علماء گواہی دیتے ہیں کہ حضرت والا نے جو نگاہ کی حفاظت کا مضمون بیان فرماتے ہیں انتہائی ضروری اس دور کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے اور اس اس کی آنکھ کی حفاظت نہ کرنے سے جوانیاں کتنی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں کتنے گھر جل رہے ہیں کتنی بربادیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کے کاروبار تک تباہ ہو گئے کتنی دفعہ اپنے واقعہ سنائے کتنے سارے اچھا خاصا کام کاروبار کرنے والا اور اس نے کسی کے نگاہ خراب کری اور کسی کے فض میں مبتلا ہو گیا اور اس کا کاروبار وغیرہ سب جاتا رہا اور اس کی نیندیں بھی اڑ گئیں اور اس کی صحت بھی خراب ہو گئی اور طاقت بھی خراب ہو گئی یہ عادت کا شعر بھی ہے دل جس کا پس گیا ہو کسی دل یار میں یہ جی کیا لگے گا اس کا کسی کاروبار میں کہیں کا نہیں رہتا انسان اور طاقت بھی ضائع ہوتی ہے اور نسل انسانی کا اردو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شادی کے قابل بھی نہیں رہتا نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے یہ ایسا مرحلے حضرت نے فرمایا کہ یہ عشق مجازی عزاب الہی ہے اگر اس سے بچنا ہے تو سختی سے نگاہ کی حفاظت کرو چاہے بازار میں چلنے والی عورتیں ہو چاہے گھر میں رہنے والی جو نامحرم عورتیں ہیں یا نامحرم مرد ہیں عورتوں کے لیے چاہے وہ موبائل ہو چاہے میموری کارڈ میں گندی چیزیں ہوں چاہے وہ نیٹ ہو چاہے کی ہو چاہے نیٹ کیفے میں ہو کہیں بھی ہو اگر اس سے دور نہیں رہو گے تو محفوظ نہیں رہو گے قریب رہو گے گناہوں کے اسپاس کے قریب رہو گے تو ضرور اس میں مبتلا ہو جاؤ گے کیونکہ گناہوں میں تو کشش ہے اور شیطان والے دھکے دیتا ہے اور شیطان بہت چکر باز اور مکار تاز ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی دکان سے کپڑا لیا اور اس نے اچھا کہہ کے دے دیا اور گھر لا کے دیکھا وہ تو ڈیفیکٹڈ تھا نقص تھا اس میں تو ہاپو کو کہو گی کہ بہت دھوکے باز دکاندار ہے اپنے دوستوں کو بھی کہو گے کہ اس سے مال مت لینا یہ دھوکا دیتا ہے ایسے ہی شیطان جو حسینوں کے گوہے گال اور کالے پال دکھا کر اور کٹر لائنوں میں پھینک دیتا ہے ایسا دھوکے باز ہے اچھی چیزیں چھ اچھی کر کے دکھاتا ہے اور ایسا چکر باز ہے کہ ایک آنا حسم کو سولہ دکھاتا ہے اور اس کو اس میں رسوائیوں کے گڑوں میں گرا کے پھر دور کھڑا ہو کے خوب ہستا ہے کہ یا نے ملہ کو کیسے بےقوف بنایا کیسے کٹر لائنوں میں پھینک دیا حضرت والا شاہ فرماتے ہیں مولانا دومی کا ایک قصہ بیان کرتا ہوں ایک تاجر نے ایک چڑیا کو قید کر کے پنجرے میں بند کر دیا تو جس شہر سے اسے قید کر کے لایا تھا جب کسی تجارت سے اسی شہر جانے لگا تو چڑیا سے کہا کہ جس گلستان اور جس چمن میں تمہارا حوصلہ اور نشے تھا میں اسی شہر میں جا رہا ہوں وہاں تمہاری کوئی چڑیا دوست ہے اس نے کہا ہاں ایک چڑیا دوست ہے جس کا بلا درخت پر نشے ہے اس کو میرا پیغام دے دینا کہ میں گرفتار ہوں پنجرے میں ہوں اور یاد گلستان سے ہر وقت چشمے تر ہوں اور میری چشم اشبال اور قلط قلب مستر ہے تاجر نے سوچا کہ یہ پیغام دینے میں کیا نقصان ہے اس نے جا کر اس چڑیا کو تلاش کیا اور کہا کہ تمہاری وہ دوست جس کو ہم یہاں سے شکار کر کے لے گئے تھے اس نے یہ پیغام دیا کہ ہم گلستان اور اپنے نشیمن اور یاران چمن کی جدائی سے بہت امکی ہیں چنانچہ یہ پیغام سننا تھا کہ وہ چڑیا ایک دم گر گئی پڑ پڑا کے آم بند کر لی اور اپنی سورت ملبہ جیسی بنا لی بے جان ہو گئی حالانکہ زندہ تھی اصل میں اس کو اس سورت سے ایک سبق دینا تھا اب وہ تاج بڑا غمکن ہوا کیوں अब وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ مر گئی. اب وہ بڑا ہوا. اس نے واپس جا کر پنجرے میں قید چڑیا کو ساری بات سنائی تو وہ بھی پڑفڑا کے وہاں آنکھ الٹ کے مر گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ میری دوست نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ مسلے بہتر کے ہو جا چنانچے پھڑ پھڑا کے ایک دم ساکن ہو گئی تاجے سمجھا کہ یہ بھی مر گئی اس نے پنجرے کی کھڑکی کھولی اور اس کو باہر پھینک دیا جیسے ہی وہ پنجرے سے باہر نکلی تو اوڑھ کے بھاگ گئی اب تاجر نے کہا کہ یہ تو اچھا بےوقوق بنایا تو مولانا رومی نے فرمایا کہ تم اپنی بری خواہشات کو برتا کر دو تو زندہ حقیقی کو پا جاؤ گے اور اللہ سے ملاقات تم کو نصیب ہو جائے گی تم کو مولا مل جائے گا مگر بری خواہشات کو موتا کر پہلے بھی سنایا تھا کہ میں،, میں واقع بھول نہیں پاتا طوطا میرے آنکھوں کے سامنے گھر میں جو پلا ہوا تھا رات کے بعد اتنی زور زور سے پھڑ پڑا وہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں بہت ہی عجیب طوطا چشمے جی سے کہتے ہیں کہ وہ وفادار نہیں ہوتا لوگ لوگوں سے لوگوں کو لو توتے تھے ہمارے ایک توتے والے بیٹھے انہوں نے بھی طوطا پالا تھا اور بہت اس سے محبت تھی ان کو اور وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا لیکن ان کو پتا چل گیا کہ اس کی محبت کیسی تھی اور ان کی محبت کیسی تھی توتا چشمی مشہور ہے طوطا کبھی وفادار نہیں ہوتا گھر کا اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے باتیں بھی کرتا تھا لیکن اس کے پر کاٹنے سے رہ گئی دفعہ اس کو اندازہ ہو گیا پھر اسے ہو گیا اے ہمارے یہاں تو پنجرے میں بند رہتا تھا بڑا سا پنجرا تھا اس میں بند تھا اور مجھے ویسے تباہ میں پرندہ پنجرے میں بند دیکھ نہیں سکتا طبیعت بہت کمزور ہے اگر چھ بڑے پنجرے میں پالنا تو جائز ہے لیکن میری طبیعت میں نہیں ہے بہت کمزور ہوں اس معاملے میں کسی چیز کو جاندار کو قید نہیں دیکھ سکتا تو خیر وہ پنجرے میں ایک دن رات کو میں اتالا کر رہا تھا تو اچانک فڑ کی آواز آئی تو میں وہ دیکھنے کے لیے گیا گیلری میں تھا وہ پھجرا اور میں دیکھنے گیا تو وہ دیکھا کہ بہت بری طرح فڑ رہا ہے اور مجھے دیکھتے اچانک وہ نیچے گرا اور بےسود بالکل بے سود ایسے جیسے مر گیا مجھے بہت افسوس ہوا اور میں کھولا اس کو اور ہاتھ سے اس کو آہستہ سے نکالا بہت افسوس ہو رہا تھا مجھے پتا نہیں اچانک کو کیا ہو گیا اور جیسے اس کو میں نے باہر نکالا ایک دم جو اس نے اڑان پر رو رو کر کے سیدھا سامنے اونچی جگہ جا کے بیٹھ گیا میں حیران رہی گیا کہ اللہ نے کیسی عقل شاید اسی چڑیا کی نسلوں سے کوئی سبق اس, کو <laughs> اس کو بھی میں کیا ہوگا جیسے ہم کہانیاں سناتے بچوں کو شاید وہ تو چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہو پھر یہ تو ایک مزاج کی بات تھی ایسا تو جانوروں کے اندر نہیں ہوتا یہ عقل تو انسان ہی کو ہوتی ہے اچھا یہ اب جو ہے میرا ارادہ تھا کہ یہ مضمون پورا کر کے ابھی تشریح تو خاصی ہے انشاءاللہ اس کو پورا جی کر کے یہ اشعار پڑھنے کا ذکر رہا ہے یہی والے اشعار ایک شعر کی تو شرح ہو گئی اور باقی اشعار میں تسلسل سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ اشار کا بھی مزہ رہے اور تشریح کا بھی سبق دیتی ہے ہر دم پہلے دل کی داستہ مجھ کو جہاں دے کر میلا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں جانے جہاں مجھ کو بہت بو ن تمنا سے میلا سلطان جا مجھ کو بہت بونے تمنا سے میلا سلطان مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب میں نے حام کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب دو نی حام کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورے بیاں کو اس کی شرحف بھی شرح کے درد جو بات ہے وہ کسی کو نہیں سکتی کیونکہ خود صاحب کلام اس کی شرح کر رہا ہے حضرت والا کا درد دل حضرت والا کے اشار حضرت والے ہی کی شرح زخم سے مراد زخم خونِ تمنا اور زخمِ خونِ حسرت ہے اگر کسی حسین کو دیکھنے کے لیے دل پاگل ہو جائے بے چین ہو جائے دل کہے کہ اگر اس حسین کو نہ دیکھا تو ہم مر جائیں گے تو اس سے کہہ دو کہ ہاں مر جاؤ لیکن ہم وہی کام کریں گے جس سے ہمارا مالک خوش ہوگا اپنی خوشی کو مالک کی خوشی پر قربان کرنے سے دل پر ایک زخم تو لگے گا لیکن ایسا درد آتا ہوگا کہ دونوں جہان کی لذتوں سے زیادہ لذیذ ہوگا اور اس درد کی قید و مستی اس کو مجبور کرے گی کہ اس کو بیان کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی آگ لگا کہ وہ یہ شیر پڑے گا کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا عشق اپنا کام کرتا ہی رہا نظر آتا ہے اپنے دل کا جب دست میں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورے بنا مجھ کو یا درد دل آسان نہیں ہے دوست تو کن درد دل نہیں ہے دوست کن سبب دے ہے ہر دم اہل دل کی داس کام کو سبق ہے ہر دم اہل دل کی مجھ کو یعنی جن آم اللہ آم والوں کی صحبت اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی میں توفیق دی جن بزرگوں کے ساتھ اختر نے ایک زمانہ لگایا ان کا ہر وقت اللہ کی یاد میں رونا ان کی ساری داستان میری آنکھوں کے سامنے ان کی آہ و فوگا میرے کانوں میں گونجتی ہے میری آخ جنگلی نہیں ہے صحرائی نہیں ہے بزرگوں کی آہوں کی گو میں اختر کی آہ مربع ہوئی تربیت یافتہ ہوئی یہ مربع ایسے ہی آپ لوگوں کا مربع نہیں بن گیا میرے آنسو بھی تربیت یافتہ ہے یہ صحرائی پودے نہیں ہیں میرے آنسو بھی اللہ والوں کے آنسو میں تربیت پائے ہوئے ہیں اختر کی آہ بھی اللہ والوں کی آخ آہ کی آگوش میں تربیت پائی ہوئی ہے دو چار مہینے نہیں افتر نے اس طریقے سے ایک زمانہ گزارا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میر صاحب نے میرا ایک شیر یاد دلایا آن من ور دے آہ شما درد من پرور گئے درد شمار اے میرے مرشد شاہ عبد الغنی اختر کی آہ آپ آہ کی آہوں کی پلی ہوئی ہے اور میرا درد دل آپ کے درد کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے روئے زمین پر شاید ہی کسی کو اتنی مدت اپنے مشائل کے ساتھ ملی ہو جتنی اختر کو ملی تین شہر کا تربینی ہے اختر جب میں بالے ہوا تو تین سال تک شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا اس کے بعد سترہ سال شاہ عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور بتا چکا ہوں کہ وہ مشقت اٹھائی کہ بیت الخلاء کی جگہ بھی نہیں تھی جنگل میں جانا پڑتا تھا اور جب سیلاب آتا تو ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا اور کوئی غسل خانہ بھی نہیں تھا جب غسل کی ضرورت پڑ جاتی تو تالاب میں یا پانی میں گھسنا پڑتا جس میں چاروں طرف جوکیں بھی ہوتی تھیں جوک کو ہٹاتے رہو اور نہاتے رہو آج سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یا اللہ آپ کے کرم نے وہ وقت گزروا دیا اب تو تصور سے بھی دل کاپتا ہے کہ میں نے وہ دن کیسے گزارے یہ ہے اس شیر کا حاصل کہ میرے سامنے میرے بزرگوں کی حیات عرشقاں حیات دوستان اور داستانِ حیات ہے وہی داستان پیش کرتا ہوں مجھے ستایا بھی بہت گیا اور مجھ پر تبصرہ بھی ہوا میں ایسے وقت میں شعر پڑھتا ہوں میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے یعنی جب عشق و محبت اللہ کا دل میں کر لیتا ہے تو پھر کسی تبصرہ کرنے والوں کی تانے کرنے والوں کی اور فکرے کسنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو جب میں شاہد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ کو طب پڑھائی تھی سب سے پہلے انہوں نے تنقید کی کہ حکیم ہو کر پیری میگی میں پڑ گئے تواخانہ بولنا چاہیے تھا طب کو ترقی دینی چاہیے یہ کس چکر میں پھنس گئے ہر کشیر یاد یاد آگیز عجب کرتا ہے نہ مجھ کو تعلیم جہاں جاری عجب کرتا ہے نہ نصیحت کرنے والا عجب کرتا ہے نا ابز کرتا ہے ن... ابس معنی بیکار فضول نصیحت کرتا ہے ابز کرتا ہے نہ مجھ کو تعلیم جہانداری تعلیم جہانداری یعنی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو دین کی طرف جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی بھائی دنیا بھی نبھال تو تھوڑا دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے تو کی تھوڑا تربیت عاشقان خط کے جواب میں ایک شخص کو فرمایا اسی طرح کا اور کہا کہ کچھ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے عضرت والا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ انہوں نے اس کو کہہ دو کہ آپ کے لیے دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے اگر ہماری نظر میں دین کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے ہم دین کو ساتھ لے کے چلیں گے دنیا آئے نہ آئے حالانکہ جو دین پر چلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی خوب دیتا ہے طارف صاحب نے جو فرمایا کہ جو دین پر چلے تھے انہیں دنیا بھی مل گئی اور دنیا پہ جو مرے تھے کہیں گے نہیں گئے حضرت کا شعر تھا ابز کرتا ہے نا صرف مجھ کو تعلیم جہانداری تعلیم جہانداری داری پے کار فضول مجھ کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا بھی دنیا بھی کچھ دنیا, دنیا بھی کر لو ابز کرتا ہے نہ صرف مجھ کو تعلیم جہانداری داری مجھے, مجھے تو ہوش ہی اپنا نہیں باقی یہاں ساتھ ہی اے اللہ کا ایسا جلوہ میں نے حاصل کر لیا میرے قلب میں اللہ تعالی کی ایسی تجلیات ہیں یہ دنیا تو کیا اس جیسی کروڑوں دنیا اور ساتھ سات کا اناتے بھی میری نگاہ میں کچھ نہیں گر گئی سب فرما رہے ہیں کہ طب کو ترقی دینی چاہیے ایک اس چکر میں پھنس گئے ہو نصیحت کر رہے اور عربی پڑھانے والے استا اساتذہ کہتے تھے کہ اس کو کیا علم آئے گا کوئی پوچھے گا بھائی نہیں کیوں کہ یہ تو پیری میری کے چکر میں ہے جب دیکھو اپنے شیخ کے ہاں ہر جمعرات کی شام کو بستر پر رکھا بستر سر پر رکھا اور شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے کیونکہ وہ دیہات تھا اور سردیوں میں میرے شیخ کے ہاں بستر نہیں ملتا تھا تو بستر لے کر گدہ رضائی سر پر لاتا کو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت گدا اور رضائی سر پر لادا اور پانچ میل پیدل شہر کے یہاں جمعرات کو گئے شب جمعہ رہے دن کو حضرت کی خدمت کی ان کو ودو کرایا نہانے کے لیے پانی گرم کیا اور جمعہ میں شہد کی تقریر سنی پھر رات کو رہے اور سنیچر کی صبح مدر سے پہنچ گئے تو اساتذہ کہتے تھے کہ تمہاری استعداد کمزور ہو جائے گی لیکن جب مضمون دیا گیا کہ سب لوگ عربی میں مضمون لکھے تو اس سال میں نے شرح میں شرح بکایا پڑتا تھا میں نے پینتیس سفوں میں عربی،, عربی کا مضمون لکھا تو بخاری شریف والوں کے مضمون سے میرے مضمون کے اعلیٰ نمبر آئے تب سب نے کہا کہ اے بھائی اس کو بدو مت سمجھو اس کو شیخ عبد البغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت حاصل ہے دیکھا آپ نے اللہ برفا نے یہ تھوڑا سا رہ گیا اس کو پورا کرنا حضط ہے اساتذہ اور اس کے سمارا یعنی اپنے استادوں کا ادب کرنا اس کا کتنا کیا پھل ملا حضرت شاہ فرماتے ہیں میری مصنوعی کی شرح اور دوسری کتابیں پڑھ کر مجھے فارسی پڑھانے والے استاد بھی کہنے لگے کہ کیا تم نے کہیں اور فارسی پڑھی ہے کیونکہ مصنوعی کی شرح آسان نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ سے پڑھا تھا اتنا ہی پڑھا ہے اور چونکہ وہ دیکھ لو سن لو ہے اس کو چونکہ وہ تیز بولتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور طلبہ شکایت کرتے تھے میں نے کہا کہ شکایت مت کرو استاد کا ادب کرو جو ملنا ہے اسی میں مل جائے گا کیونکہ استاد الحمدللہ للہ تحجد گزار اور حکیم الحمد تھانوی سے بیٹھ تھے صاحب نسبت کی شکایت نہ کرو کہ یہ تیز بولتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ جیسے بولیں بولنے دو آپس میں, آپ میں تکرار کر کے سمجھ لو ہاشیا دیکھ لو اللہ کا شکر ہے کہ میری فارسی میں اللہ تعالی نے وہ برکت ڈالی کہ ایران کے علامہ ظاہر نیشا پوری جن کی مادری زبان فارسی ہے انہوں نے مجھے لکھا ہر کے مثنوی اختر رابط پورا مثنوی مولانا روم پنطار یعنی جو اب تک کی مثنوی پڑھتا ہے وہ اسے مولانا روم کی مثنوی سمجھتا ہے اور سنیے مولانا جلال الدین رومیدم و طور مولانا جلال الدین رومی سانوی می فہمی یعنی ہم آپ کو اس زمانے کا مولانا روم ثانی سمجھتے ہیں میری مثنوی کے شروع میں یہ چھپا ہوا ہے علامہ ظاہر نے شہ پوری ایرانی مادر فارسی ایسے زبان اور فادل دیوبند تھے بس امید ہے کہ میری آخ انشاءاللہ اللہ گا نہیں ہوگی مولانا ہاروم بتاؤ جب شروع شروع میں مولوی حسین میرے پاس آئے تھے مولانا حسین بھائی صاحب مولانے ان کا انتقال ہو چکا اللہ بخور پہ احساس ہوا ہے اور وہی مولانا حسین بھائی آزہ بھی تھے جنہوں نے حضد والا رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سفر کی شادت نصیب ہوئی ان کے ساتھ والا نے سفر فرمایا حالت والا کے ساتھ انہوں نے سفر فرمایا ساؤتھ افریقہ لے جانے کے وہی کو سعادت حاصل ہوئی لوگ آتے تھے تو لوگ ہنستے تھے یا نہیں کہ یہاں کیا رکھا ہے مولوی حسین صاحب پر ہنستے تھے مولانا حسین فیاض صاحب پہ یہاں کیوں جاتے ہو یہاں کیا رکھا ہے اس کے پاس کہاں جاتے ہو اب وہی لوگ بینوری ٹاؤن کے مفتی حضرات اور بیانات کے مودی سب بیٹھ ہو گئے اللہ تعالیٰ اور بھی دکھائے گا ابھی میں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آخ کو رائے گا, نہیں گا. آہ جائے گی نہ فریاد اے رب جہاں کتنے بڑے بڑے اللہ علیہ اور علماء حضرت والا سے بات بھی بیٹھ ہوئے حافظ جی حضور بنگلہ دیش کے حضور دھاکی اور ساؤتھ افریقہ کے مولانا یونس پٹیل صاحب مولانا عبد صاحب آزاد کے محتمل اور بڑے بڑے علماء حضرت سے بیٹھ ہوئے آ جائے گی نہ میری رائے گا تجھ سے ہے رب جہاں یہ شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب احمد اللہ علیہ کا ہے اور میرا شعر ہے لذت ذکر نام، خدا ہے جمن اور غفلت کی دنیا ہے دشتوں کا دمن دشت جنگل کو اور تمن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گاؤں والے کوڑا پھینکتے ہیں جس سے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا جہاں کوڑا کرکٹ غلازت نجازت بھوسا اور گوبر اسٹاک ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی زندگی جنگلی ہے ویران ہے برباد ہے کوڑا کرکٹ کا مجموعہ ہے اور دیہاتوں میں کارپوریشن بھی نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا کر لے جائے لہٰذا وہی بدبو پھیلتی ہے باقی ان باقی انشاءاللہ کل کو سناؤں گا اس کو خوب غور سے ان مضامین کی بہت قدر کرنا چاہیے کیونکہ بہت کم ایسا ہوا کہ سرتے والے نے اپنے اشار کی شراف فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو یہ مصیب فرمائے یہ ای بھی ہے کہ اس کو میں سننے کے لیے نہ سنیں بلکہ عمل کی نیت پورا سچا ارادہ ہو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اللہ سے عمل کی توفیق کی بھی, بھی مانگنا چاہیے دوستو یہ دنیا اس کی چکا چونگ اس کی رنگینیاں اس کی کشش یہ سب عارضی اور سب دھوکا ہے کوئی اس کے اندر اس کے اندر کچھ حقیقت نہیں ہے بس یہ تھوڑی سی زندگی اگر ہم ہمت کر کے اللہ اور فدا کر دیں اللہ اللہ کریں اور اچھے اخلاق سیکھیں اور برے اخلاق کی سے اپنے قلب کو پاک کریں اور جو اللہ تعالیٰ کے اقامات ہیں اس پر پابندی شامل کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت بن جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ہمارے لیے راحت قدا بنا دیں گے آرام سے جینے کا بالوں سے جینے کا ذریعہ بنا دیں گے اور اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور دین پر نہیں چلے اور لوگوں کے مذاق اڑانے سے ہم جو ہے پیچھے ہٹ گئے لوگ کہیں گے واہ کیا کر, کیا کر رہے ہو تم چودہ سو سال پہلے کے دن اب کہاں زمانہ ہے ان پر چلنے کا اگر ایسے بے وقوف لوگوں کی جاہر لوگوں کی باتوں میں ہم آ گئے تو بس پھر خسارہ یہ خسارہ ہے بس دنیا سے مر گئے جب جائیں گے تب آگ کھلے گی تو بس پتہ چل جائے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ آگ بند ہونے کے بعد اس کے بعد سارے رجسٹر بند ہو جائیں گے پھر کوئی عمل کر نہیں سکے گا اور پھر سوائے خون کے آنسو ہونے کے کچھ حاصل نہ ہوگا اس لیے اللہ کی بات پر اعتماد کرو رسول کی بات پر اعتماد کرو اور اس پر عمل بھی کرو اور اس کی عمل کی توفیر بھی اللہ سے ہم سب مانگے اللہ تعالی ہم سب کو کامل دین پر عمل کی توفیر اور اللہ تعالیٰ ہم کو رضائے کامل اپنی کامل رضا ہم سب کو نصیب کرنا ہے اللہ تعالیٰ قبول بول کرنا ہے بھر آواز ہے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بدھ ہے کچھ جمع ہو گئی کچھ تب تو آپ خود آپ کو ایک گصہ بن گیا تھا ہم نے جا کے دیکھا لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ اس میں اندر کیا ڈوبنے گئے تھے پیسے چلے گئے اللہ نے بچا دیا بہت خیال ہو گئی ایسے سنگین چوٹنے لگی اللہ تم کون ہو جانتے ہم نہیں پہچان ہے تم کو کہاں سے آئے ہوتا ہے بہت دن بعد ہم بھول جاتے ہیں اس کون نام بتاؤ عبد اللہ وہی وہ والے جو ہوا سو ہوا والے چلو جلدی سے ایک لطیفہ تم سنا بہت دیر ہوگی ایک لطیفہ سناؤ بس چھوٹا چھوٹا کی کسی کی شادی ہوتی جی ہے تو تو शादी अब तुम्हारी शादी होती है तो फिर वो शादी पर अब तुम्हारी बाबी है तो तो बच्चा बहुत कम होता है तो सुनो किसी पुढ़िया का تم خاندانی کی گڑھیا کا انتظار ہوتا ہے لوگ اچھے کہتے اب تو تمہاری پہ दोस्त अभी 15 मिनट पहले तो उसका एक्सीडेंट हुआ है <laughs> एक चाइनी और एक पाकिस्तानी चांद पे गए चाइनीज वो देखो चाइना वॉल पाकिस्तानी आज बुद है देखो सी एन के टाइम लिख लिया لڑکی لڑکے سے تمہارے اماپا کیا کرتے ہیں لڑکا میری بجتی لڑکی لڑکے سے تمہارے اماپا کیا کرتے ہیں لڑکا میری بجتی तो उनको कंपनी ने साइकिल दी गई और उन्होंने कहा की साइकिल में कैरियर नहीं है कंपनी ने कैरियर दे दिया कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा लिखा की साइकिल में स्टैंड नहीं है जवाब आया देखें कैरियर का ताल्लुक था कैरियर हमने आपको दिया और स्टैंड लेंगे तो स्टैंड देना अच्छी बात नहीं